بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما ر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں حربان بے حد رحم کرنے والا ہے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں قرآن کریم میں موجود دیگر حروف مقطعات کی طرح حرف نون بھی ایک حرف مقطع ہے جس کا حقیقی معنی و مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور گزشتہ کئی صورتوں کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مقصود اہل عرب کو چیلنج کرنا ہو کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہارا کلام بنتا ہے تو اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا لا کر دکھاؤ عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جسے اللہ نے پہلے پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے تمام کو لکھ ڈالو نیز اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کی قسم کھائی ہے جنہیں فرشتے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھتے ہیں اور بندوں کے ان تمام اعمال کی بھی قسم کھائی ہے جنہیں اللہ کے مکرم فرشتے یعنی کرامن کاتبین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واقعی آپ کو آپ کے رب نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ پر وہی نازل ہوتی ہے جس کے زیر اثر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کفار و مشرقین محض شدت حسد سے آپ کو مجنون کہتے ہیں آپ مجنون نہیں بلکہ عظیم الشان نبی ہیں اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اس کا جو عملی نمونہ اپنے کردار کے ذریعے پیش کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں مشرقین مکہ کی اس افطرا پردازی کی تردید کی گئی ہے جسے اللہ تعالی نے صورت الحجر آیت چھال میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور مشرکوں نے کہا کہ اے وہ شخص یعنی محمد جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو یقیناً پاگل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی مذکور قسم کھائی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا یعنی آپ کے اخلاق وہی تھے جس کی قرآن نے شہادت دی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت علی اخلاق بلند کردار فصاحت تامہ اور عقل کامل کے مالک تھے آپ ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کے ساتھ متصف تھے اور جو شخص ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا اسے مجنون اور پاگل کہنا جنون کی بات ہوگی